عالم کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ابتدا بھی انتہا بھی سب کچھ ہے کچھ اس کے سوا بھی عالم کی ابتدا بھی ہے تو، انتہا تو، بھی ہے تو، تو، سب کچھ ہے تو،, تو مگر ہے کچھ اس کے سوا بھی تو. اور خدا کا حبیب بھی اور خدا کا حبیب بھی نور خدا بھی تو تو تو خدا کا ایک بشر بھی اور خدا کا حبیب بھی نور خدا بھی تو ہے خدا کا پتا بھی تو کندا درے ازل پہ تیرا اس میں پاک تھا کندا در ازل پہ تیرا اسم میں پاک تھا کسرے ابدھ میں گونجنے والی صدا بھی سبحان اللہ کسرے ابد میں گونجنے والی صدا بھی حال و ماضی انسان یہی تو ہے فرداؤ و ماضی انسان یہی تو ہے تو ہی تو ہوگا تو ہی تو ہے اور تھا بھی تو حالو ماضی انسان یہی تو ہے تو ہی تو ہوگا تو ہی تو ہے اور تو۔ صرف ایک ذات ہے یا پوری کائنات صرف ایک ذات ہے یا پوری کائنات دل میں بھی تو ہی تو ہے مگر کیا بجا بھی ت تو صرف ایک ساتھ ہے یا پوری کائنات دل میں بھی تو ہی تو ہے مگر جا بجا بھی تو یوں تو میرے کا مسند نشین بھی ہے یوں تو میرے ضمیر کا مسند نشین بھی ہے لیکن ہے شش جہات میں جلوہ نما بھی تو تو میرے کارواں بھی ہے سمت سفر بھی ہے تو میرے کار بھی ہے سمت سفر بھی ہے میرا امام بھی تو میرے کار وہاں بھی ہے سمت سفر بھی ہے میرا امام بھی میرا قبلہ تو।, قبل تو صرف ایک تیرا نام ہے ورد زباں مدام صرف ایک تیرا نام ہے ورد زباں مدام میری دعا بھی تو ہے میرا مدہا بھی تو صرف ایک تیرا نام ہے نبی دفاع بھی اور بدلے ہیں میرے صبح مساتو نے جس طرح بدلے ہیں میرے و مساتو نے جس طرح بدلے گئے ایک دن میرے عرض و سما بھی تو بدلے ہیں میرے صبح و مسا تو نے جس طرح بدلے گئے ایک دن میرے ارز و سما بھی تو بے اجر تیرے در سے نہ پلٹے گی میری نام بے اجر تیرے در سے نہ پلٹے گی میری نات ایک اور نات کا مجھے دے گا سلا بھی تو. ایک اور نات کا مجھے دے گا سلا بھی تو. اور سب کچھ ہے تو مگر ہے کچھ اس کے سوا بھی تو.